الب اللہ وقف وسلم بعد اس سے پہلے اسلام کے پر گفتگو ہو رہی تھی کہ اسلام کا ایک معنی عام ہے اور ایک معنی خاص ہے عام معنی کا مطلب یہ بتایا تھا کہ اسلام اصل میں کہتے ہیں اللہ کے نبی اللہ اپنے نبی کو جو بھیجتے ہیں دنیا میں تو اس نبی کے بتائے ہوئے طریقے اور اس کی تعلیمات اور اتباع کی روشنی میں اللہ کی جو عبادت اتحاد کی جاتی ہے اسی چیز کا نام کیا ہے اسلام ہے تو اسی لیے ہر نبی جو لے دنیا میں دین لے کے آئے وہ اسلام تھا ہر نبی کی دعوت جو تھی اسلام کی تھی اسی لیے تمام امبیا اپنے آپ کو مسلم مسلم کہتے تھے اور ان کی امتیاں کو مسلمین کہا گیا ہے یہ مانا عام ہے اور یہی سے بات بھی ہو گئی کہ دین حقیقت میں جو ہے وہ دین اسلام ہے یہی ایک دین جو آسمانی دین ہے جیسے کہ اور یہی ایک ہی دین ہے جو اللہ تعالی کو محبوب اور پسندیدہ اور مقبول ہے اسی لیے فرمایا ان دین ان دل اسلام اللہ تعالی کے نزدیک دین صرف اسلام ہی پسند ہے اسلام کے علاوہ کوئی اور مقبول اور محبوب دین نہیں ہے یہ تو معنی عام تھا اس کے معنی, کے اس معنی کے اعتبار سے ہم نے کہا تمام انبیاء اسلام لے کے آئے تھے ان کے سارے امتی مسلمان تھے اور ہر نبی اس اسی اسلام کی دعوت دیتا رہا یہ معنی عام ہے اور دوسرا ایک معنی خاص ہے آج آج جو اسلام کہا جاتا ہے جب آپ نے یہ سمجھ لیا معنی عام کہ اسلام کہتے ہیں اللہ تعالی اپنے نبی کو جب بھی جب سے نبوت کا سلسلہ شروع ہوا اللہ اپنے نبی کو جو دنیا میں وبوس فرماتے ہیں تو نہ اسی نبی کے بتائے ہوئے طریقے اور اس کی ہدایت و تعلیمات کی روشنی میں اللہ کی عبادت و اطاعت کرنا یہ اسلام ہے وہی مسلمان ہوتا ہے تو اب مثال کے طور پر موسا علیہ صلاسلام جو دین لے کے آئے جو دعوت دی وہی اسلام تھا اب یہ بات تو, بات تو ہو چکی ہے معنی خاص کیا ہے آخری نبی محمد اس تفصیل کے بعد معنی خاص کا سمجھنا بہت آسان ہو گیا آخری نبی محمد صلی اللہ و سلّم دنیا میں جو آئے تو اب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آجانی کے بعد اسلام کیا ہوگا اب محمد و سلم جو عبادت الہی کا طریقہ لے کر کے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کے ہدایات اور آپ کے لاہوی شریعت کے مطابق اب اللہ کی عبادت کرنا یہی اسلام ہے اب حضرت موسا علیہ سراق بنی اسرائیل ہوں موسا علیہ شام کی پیروی کرنے والے یا حضرت عیشا علیہ اللہ کی پیروی کرنے والے جو بھی ہوں گے اب ان میں ان کا کوئی اب جو مذہب ہے اس کو اسلام نہیں کہیں گے اب دنیا میں اسلام کس کو کہیں گے ہاں جب تک آخری نبی نہیں آئے کہہ سکتے مسلمان تھے ان کے وہ اسلام ان کے یہاں تھا لیکن نبی علیہ سراط کے آ کے بعد اب اسلام صرف ایک ہے کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقے کے مطابق جو عبادت کرے گا وہی عبادت اسلامی عبادت ہوگی جو ہم آخری نبی پر ایمان لائے گا اس کو مسلمان کہیں گے اب اب قیامت تک اگر کوئی یہودی عیسائی اپنے مذہب پر قائم ہے تو نہ اس کو مسلمان کہہ سکتے ہیں نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں وہ مومن ہے کیوں آخری نبی کے بعد اسلام ہر نبی جب آتے ہیں تو اسی نبی کے تحت و فرما برداری کا نام کیا ہوتا ہے اسلام آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اب آپ ہی کی دعوت اسلام ہے آپ کی دعوت کے علاوہ کوئی بھی اور دعوت ہوگی وہ اسلامی دعوت نہیں ہو سکتی اسی لیے سورہ آل عمران کی آیت بڑی اہم ہے اس سلسلے میں اللہ فرماتے ہیں کہ جب بھی ہم نے دنیا میں کسی نبی کو بھیجا تو ہر نبی سے میں نے یہ عہد لیا تھا کہ جاؤ ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئیں گے لت مین نبی ور تنسر تو تم نبیوں سے اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آ جائیں گے تو ان پر ایمان لانا تمہارے لیے واجب ہے اور ان کی مدد بھی تمہیں کرنی پڑے گی یعنی پھر آپ جو دعوت لے کے آئے تھے وہ کینسل ہو جائے گی پھر کس کی دعوت اسلام ہوگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی لیے مسند احمد بن حنبل مسند احمد بن حنبل اور اسے طرح مسند ابو اعلیٰ مسلی وغیرہ کی روایت کے مطابق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن مدینہ طیبہ کے یہودیوں میں جو مدینہ کے قرب و جوار میں یہودی تھے ان میں سے ایک یہودی عمر فاروق سے ذرا ملتا جلتا تھا لین دین تھے کچھ آپس میں دنیاوی سے تعلقات تھے ایک دن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ہو گدر رہے تھے تو یہودی اپنے عوام کو بڑی اچھی اچھی باتیں بتا رہا تھا تورات کچھ پڑھ کے سنا رہا تھا حضرت اب موسا حضرت عمر فاروق حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا یہ کیا چیز سنا رہے ہو اتنی اچھی باتیں کہا یہ تو آیات ہیں منہ سال عمر فاروق رضی اللہ تاران کو بہت اچھی لگ رہی کہا یہ آیات جو تم نے تورات کی پڑھی ہیں کیا ہم کو لکھ کر کے دے سکتے ہو اس نے کہا دے دوں گا اس یہودی نے لکھ کر کے دے دیا عمر فاروق چھوٹی سے پرچے میں تورات کی وہ آیات لکھ کے رکھے رہے اور جیب میں ڈال لی تھی ایک دن نبی علیہ السلام جب مجلس میں گئے عمر فاروق بھی تھے ابو بکر بھی تھے اور بہت سارے صحابی کا نام عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو دیکھے کہ سب لوگ خاموش بیٹھے ہیں عمر فاروق رضی اللہ پرچی لیے اور کھڑے ہو کر کے پڑھ کے سنانے لگے تورات کی آیات پڑھ کر کے سنانا شروع کیا نبی علیہ اصطلاف شام تو سر نیچے کی ہوئے تھے عمر فاروق اپنا اس پیپر کو دیکھ رہے تھے نبی علیہ سلاد شام پر کیا گزر رہی تھی وہ نہیں انہوں نے خیال کیا لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تاران بازو میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے دیکھا کہ نبی علیہ سلاب شام کا چہرہ بدل رہا ہے سرخ ہوا ہمارے غصے کے آپ غصے میں ہیں حضرت صدیق اکبر نے کہا یا عمر اما تارامج ہے رسول عمر تم تورات کی آیات پڑھ رہے ہو تم کو یہ نہیں تم یہ نہیں دیکھ رہے ہو کہ اللہ کا رسول کتنا غصہ ہو رہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے میں کتنا بدلتا جا رہا ہے جیسے سکرت کا سباہ کے لیا عمر عمر تیری ماتھے غائب کرے عمر فاروق جیسے نبی رہت آسم کے چہرے کو چھانک کر کے دیکھا واقعہ پڑے غصے میں تھے عمر فاروق نے ڈال دیا اب گھٹنا ٹیک کر کے بیٹھ گئے رضی تو بلّہ ربن و اسلام دین وب محمد نبی وسلم کلمات پڑھے اور کہا یا رسول اللہ ہاں ہم مسلمان ہیں کوئی ایمان میں فرق نہیں ہے وہ بس ہمیں اچھی لگی تھی نہیں پتہ چل گیا کہ وہ کوئی مسئلے میں ایسے ترغیب و ترہیب کی تھی اسے بہت اچھی لگی ہمیں سنا رہا تھا اللہ سلمنا کیا اور فرمایا اس موقع پر ایک روایت تو ہے سنو لو بدا لک موسا ایک الفاظ تو یہ ہے لو کا نموسا وسط بھائی اب یہ اسلام ہے علیہ السلام اگر زندہ بھی ہوتے تو اب وہ جو دعوت دے رہے تھے نہ اس پر ان کو عمل کرنا جائز ہوتا نہ وہ دعوت دعوت اسلام ہوتی اسلام ختم اس وقت ہے کیوں اسلام کہتے ہیں اللہ اپنے نبی کو جو تعلیمات اور حکامات لے کر کے بھیجتے ہیں نبی کے موجودہ نبی کے تعلیمات کے روشنی میں اللہ کی عبادت اور اطاعت کرنا یہ کیا ہے اسلام اور ہمارے آخری نبی جو آئے تھے وہ دو ان کی دو خصوصیات تھیں یہ خصوصیت تو یہ تھی کہ ہمارے نبی جو آئے تھے کسی ایک قوم کسی ایک علاقے کے لیے نہیں آئے تھے جسے آپ سے پہلے جتنے انبیاء آتے تھے کسی خاص قوم کسی خاص علاقے خطے کے لیے آتے تھے دوسرے علاقے کے جو لوگ رہتے تھے ان کے لیے نبی کوئی دوسرا ہوتا تھا ہر ہر علاقے کا نبی الگ ہوتا تھا لیکن ہمارے نبی جب آئے ہیں تو کسی ایک علاقے کے لیے نہیں ہے دنیا کی تمام قوموں کے لیے نبی بن کر کے آئے ہیں جتنی قومیں دنیا کے اندر ہیں تمام قوموں کے لیے ہمارے نبی پیغمبر بن کر کے آئے ہیں اس لیے اور دوسری چیز کیا دوسری خوبی کیا ہے ہر نبی وقتی آتا تھا جب تک وہ زندہ ہے اس کی نبوت چل رہی ہے دوسرا نبی آ جاتا تو اس کی نبوت پر عمل ختم ہو جاتا لیکن ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اللہ ان کو خاتمہ خاتم النبی ہمارے نبی خاتم النبیین ہے آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے تو دو خوبی ہو گئی ایک طریق یہ کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا آپ آخری نبی ہیں نمبر دو آپ کسی علاقے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کم جمی فتح پوری کائنات کے سو جنوں کے لیے قوموں کے لیے اللہ نے صرف آپ کو نبی بنایا آپ ہی کو نبی بنایا اب اس لیے موسا علیہ السلام اگر زندہ ہوتے تو ان کو بھی کس کی پیروی کرنی پڑتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ساتھ نمایا موسا یہ تورات کی آزاد پڑھ کر کے سنا رہے ہو تمہیں معلوم ہے اللہ کی قسم تورات والے نبی موسا علیہ سلاۃ لو سلام لوکانہ موسا اگر موسا آج زندہ ہوتے اور ہماری نبوت کا نبوتی اور میری نبوت کا زمانہ پا جاتے تو ماں وسیا بھائی ان کی بھی نجات اللہ تعالیٰ نے ہماری اتباع میں رکھی تھی ماں بسیا ہوتی ان کو اپنی لائی کتاب و شریعت عمل کرنے کی جرت نہ ہوتی ان کو بھی ہماری ہی لائی شریعت اور اسی قرآن پر عمل کرنا ہوتا ایک تو روایت ہے دوسری روایت اور بڑی اہم ہے آپ نے ساتھ سمایا لوگوں آج عمر تو موسا لہٰذا پنگل کی ہوئی کتاب تورات رات کی چند آیات پڑھ رہے ہو سن لو اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں لو بدا لکم موسا لو بدا لکم موسا فتبا تمو ہو و ترک تمو نے یہ ہے اسلام آپ نے فرمایا لو بدا لکم موسا اگر ابھی تمہارے لیے موسا کو اللہ تعالی بھیج دے ظاہر ہو جائیں فت ہو اور تم لوگ موسا علیہ السلام کی پیروی کرنے لگو وہ ترق تمہیں اور مجھے نظر انداز کر دو مجھے چھوڑ کر کے موسا علیہ السلام کی پیروی کرنے لگو اور کیا سوچ کے بھائی اے بھی نبی اور وہ او بھی نبی ہیں دونوں نبی ہیں دونوں اچھی ہی بات بتا رہے ہیں اللہ فرمایا اگر اگر موسیٰ زندہ ہو جائیں تمہارے پاس آ جائیں اور تم میری اتباہ چھوڑ کر کے ہمارے بھائی موسا کی پیروی کرنے لگو گے حالانکہ موسا لہتا صاحب نوز نہ نشر کی دعوت دیں گے نہ بداعت کی نہ ریت کی لیکن بات کیا ہے نبی کیا جانے کے بعد سب کینسل ہو گیا لو بدال اگر موسا ظاہر ہو جائے ان کی پیروی کرنے لگو اور مجھے تم چھوڑ دو گے تو لل تم انسوائے سرات مستقیم سے تم لوگ بھٹک جاؤ گے کیوں بات وہی ہے کہ اب اسلام خاص اب اسلام کیا ہے آدم علیہ السلاۃ السلام کے کمانے سے لے کر کے حضرت عیسیٰ اور یا تک جتنے امریا آئے ہیں ہر نبی پہ مانتے ہیں ہر نبی اسلام کی دعوت دیتے ہیں ہر نبی اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچا رہے تھے لیکن اسلام کہتے ہیں کہ وقت کا نبی جو اللہ تعالیٰ کی تعلیمات اور ہدایت لے اس کے روشنی میں اللہ کی عبادت کرنے کو اسلام کہا جاتا ہے ہمارے نبی جب آئے تو ہر علاقے ہر قوم کے لیے امت موسا کے لیے امت عیسی کے لیے امت زکریا کے لیے امت یحییٰ کے لیے اور اسی طرح سے دنیا کے جتنے غیر مسلمین اور تھے سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنا کر کے بھیجا ہر ایک پر ضروری ایک نجات چاہتا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے ابھی اب اسلام کیا ہوگا اب تورات اور انجیل پر عمر کرنا اسلام نہیں ہوگا اب اسلام کیا ہوگا قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ اسلام کی سنت کیوں آپ کے کی آنے کے بعد سارے نبوت کا نبیوں کا زمانہ ختم ہو گیا اب اسلام وہ ہے جو ہمارے نبی اللہ تعالیٰ کی عبادت و اعتعاد کا طریقہ بتائیں گے وہی اسلام ہے موسا علیہ السلام کی حدیث ادرا غور کرو لو لکو موسا فت تمہ ترک تمونی لدل تم ان اگر موسا ظاہر ہو جائیں اور مجھے چھوڑ کر کے تم لوگ موسا علیہ السلات کی پیروی کرنے لگو تو تم لوگ گمراہ ہو جاؤ گے گمراہ اس لیے نہیں ہوئے کہ شیر کو بداعت کرنے لگے بلکہ وتا رکھ تموں نہیں اللہ سے ہم کو چھوڑ کر ان کی اتباع کرو پتہ چل گیا نبی کے ہوتے ہی ہوئے کسی اور کی اتباع کرنا غیر اسلام ہے اسلام کیا ہے آخری نبی محسوس سلم کی اتباع اور پیروی کرنا اللہ عمل کے تو فکر سے فرمائے باقی انشاءاللہ شاء اگلے